یہودیت دادا کی, کی شار دوستوں میں گزارش کر رہا سر گزارش پہ کریں گا کہ امام میں اہل سنتوں ہوں جس وقت گمراہی پھیلے عقیدے خراب تھی وجن تو اہل سنت و جماعت پہ عقائدی سی تفسیر کرے ایسی کہ روح زمین دے آل سنت رو ز متفق ہو مطالعے کو بالکل انتہائی شدید جس وقت رکھتے ہیں لوگ اپنے آل دا دعوی رکھ دے ہم کو گمراہ کر او اگر ہیں مجبور امام آلے سنت دی ذات کوئی بندہ حسد رکھ دے سامنے بغیر امام دی نسبت اور نام تو اگر پیش ہوئی بات ہے اچھا وہ لگتا میں خاک بنایا میرے کو سجے کا حکم اور پہلے، یہ در جو بڑا ایسے والا خلیفہ پیاروں ہوں میں ورنہ پتہ نہیں اللہ کا حکم ہاتھ انکار مطلب ان کو اگر ایسا کوئی بے وقوف نہ تشریحات، آئے بیان کیتے ہوئے من سے مجبور سی قید باقی کی ہے لہذا یہ غلوم اور, ظلم اور ہوسی کہ ساڈے وار بے کو آسائی ماں میں آل سندتا ہر ایک مقام سے مرتبہ ہوں جتنا میں کمت کی میں کو اتنا رکھو جبارکور پٹان کے میں گا یہ سوچے گا نام ہک ہو سب پھر اولی آپ اثا نہ لیکن سارے دباسی بندی ساری آدمی وہی مام سہی آتی شا بلی ہو اللہ <سؤال> اللہ کہ آپ اپنے غیر گواہی اللہ یاد مبارک کی تاگیت اللہ اللہ تو سارے اولیاء صالحین ہی دے حق ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے غیر بھی سب آپ ہیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سونے نے اللہ دیار گال کی سونا میرا سچا ذکر رکھ دیں پچھلے لوگ دنیا سچا ذکر رکھیں اللہ تعالی دعا کہ سونے دا ذکر شریف کیا مت پچھلے لوگ یعنی آکر اور ذکر بھی سچا سمجھ نہیں ہوئی کیونکہ عمرہ شریف سیدنا شاہ اب اللہ مزہ پی پایا آ دوسرا کتاب پڑھا ہوں دو چیزوں سامنے رکھ کے آل سنت جماعت مذہب دی ہے <تسجد> یعنی جو اگر ایک پاس حج جمرا رکھو ایک پاس آل سنت رکھو تو بل آل سنت مطابق حج عمر ہے اور ہر جمرے دقیدہ کوئی حق نہیں بنتا حق نہیں بنتا حج دی احکام جو ہا کہ عباد سنت نہ مزہ ہا جا کیا ہے خلاصا چیز کا جن کو لوگ چکے دن کے ساری کتاب باب و اثرار لکھے ما ابارت بارد والوں کا خلاصہ رسالۃ سبحان الله سبحان الله يعلمنا حقيقه الحج اجتمع جماعه عظيمه من من الصالحين في زماني يذكروا حال المنعم عليهم من الانبياء والصديقين والصحابه والصالحين سبحان سبحان الله فيها آيات بينات قد قصده جماعات من علمة الدين معظمين لشعائر الله متضرعين راغبين وراجعين من الله الخير وتكفير الخطايا فإن الهمام إذا اجتمعت بهذه الكيفية لا يتخلف عنها نزول الرحمة والمغفرة وهو قوله صلى الله عليه وسلم ما رأي الشيطان يوما هو في أصغر ولا أدحر ولا أخر ولا أضيذ منه في يوم غرفة الحديث وصل الحج موجود في كل أمه لا بد من موضع يتبركون به لما رأوا من ظهور آيات الله ومن قرابين وهيات ماثورة وعن أصلافهم يلتاثمونها لأنها تذكر المقربين به لأنها تذكر المقربين وما كانوا فيه وحق ما يحج إليه بيس لله في آيات وجلات بناه إبراهيم صلوات الله عليه المشهود له بالخير على حلسنا في أكثر الأمم بعمر الله ووحيه بعد أن كانت العرب خفراء وأعراض إذن ليس غيره محدود إلا وفي إشراك أو اخضروا ما لا أطلاله ومن باب باب فهارة النفسانية بموضع لم يزال الصالحون يعظمونه ويحلون فيه ويعمرون له بذكر الله سبحان الله ان ذلك يجلب تعلق اهما الملائكه السفليه ويعطف عليه دعوه الملائله العليا لاهل الخير فاذا حل به غلب الوانهم على نفسه وقد شاهدت ذلك عين ومن باب ذكر الله تعالى وقع شاعر الله تعظيمها کہ کیا ہے مخصوص مخصوص جہی پی مخصوص مخصوص مقصود وقت وقت کٹھے تھوڑا اللہ زمان وقت وقت مہینے شیوال پاس ری مصطفیٰ دیا رمزاں رات پچمت کٹ پھر میں دئی مہینے جی کہ مہینے کی وجہ نال نہیں انہیں سے اللہ شہیدان لہٰذا جڑے ہرا دار ہے سو اللہ کے یار یاد آتی یار بھی یاد آتی جہار والد اللہ دا دا وقت وقت اللہ سمجھ نہیں لگی یاد والے انعام والے دے لی کیا کرے بولو نا وہی تکٹھے سیو کیوں کٹھے سیوا سیلان نسبت دیکھو یا قرآن اللہ تعالی میری وقت کی تعلیم کروا آپ بھی نسبت کروا ہوں حق ہوں کا حکم دیں گے پہنچ دے اللہ <تصفح> اللہ صبح اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جائے فرمایا حقیقت ہے اللہ کے منہ میں لوگ کٹھے وہ وقت وقت یاد کرویں رب اللہ یاد تازہ کرویں اللہ اللہ کے مقصود وقت یہ رب دے خاص بندے یاد تازہ سبحان سبحان اللہ اللہ یاد تازہ رب وہ یاد آمنے سبحان سبحان اللہ عبادت پڑ گئے فرمایا مخصوص جہ مکان جہا آیا تم بئی نا آیا تم بچے مکان ہے اللہ فرمے قرآن کی آیت دے الفاظ مبارک اللہ تعالی کام کیا قدرت ہے حکمت نہیں دا بازے بازے دا مطلب کیا ہے کہ جڑے سارے پاک ابراہیم قدمہ والا پتھر ہی کہ نسبت بیے نات دن پرمین فرمیندن شیخ ولی اللہ حد دی حقیقت دی ہے وقت بھی یار نسبت اللہ بھی سوڑے دن صبح اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فرمائے اللہ اللہ اللہ uh... प... میں جان دفا داستے پیاں میں آپ کو اچھا ایک نتیجہ کیاں جا کٹیا انہیں آخیا بھائی معلوم ہوا تبر کو کوئی چیز میں اتباع ہے اتباع کرنا مطلب میں برکت نہیں پہنتا اتباع سبحان اللہ, اللہ. اللہ. سبر شرک اتبا فرق. اللہ. جو ہے میں شادی کرے گا جو فرمان رک کھیڑا کرنا لانت صحیح حدیث ماجہ وغیرہ سو پیش کر پیش اندر بھی غالباً ہے دی مقام نفل نہیں اللہ حال فجائے وجه جنا سبحان اللہ سبحان اللہ عمر پاک اپنے دل دی گال کریں اراد کریں سنا دل دا شوق اٹھے عمر سبحان اللہ مکہ مقام ابراہیم والا پتھر رنوں پتھر جڑے جن خاص کر سبحان اللہ کھڑے رہے کہ جڑے تھوڑا جائیں گے چند فا پھر نا میڈی بار سبحان اللہ او عمر جیڑا حجری اس وقت کے بارے او گال کریندا پے او عمر دے دل وچ ہو دل شوق اٹھے حضرت ابراہیم کے بارے ارسنا انوری دا ابراہیم کو مٹھلا نہ بناؤ سبحان اللہ اپ اندر شوق اٹھے رسول پہلے مسلا نہیں بنایا رسول مسلا نہیں بنایا امر خیال آیا ربار پتھر کھڑے والا پیر گیا حضرت عمر کا دل پیا دل چلے گی نماز پڑھن گور کا ربر سبر رخ سے اپنے دل دی خواہش حورڈا عمل کرنا میں میں وضو کر دے تے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وضو دے نفل بلال نے اپنے اپ پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ حکم ہوندا حضور سے بلا جہند پہ بیان اکنے تے ہے ان دے آشا کیتے ہودی وجہ نال کیا کر دی حضور میں نفل پڑھنا بزرگ لکھے پڑھتے اپنی مرضی آ گئے نہیں پڑیا پڑیا فی الحال اتو بزرگ فرمین جو اللہ والے مقبول بندے اللہ دے انہیں دے کو سونا سمجھ دے اپنا سے نبی دے فرمان اسلام جڑا اسلام کو کرے جب تک انکار نہ کرے بزرگوں کی سوئیت تریقا سارتی ہوں گے ہوں اللہ لگی بلال جڑے آپ نے آپ پڑھے سے لے بلال جاننا مچی جو جہان بنانا سبب بنے آپ لا پر سب کیا بنیا بلال پڑھے مت سے دلیل بن گئے جیڑا سونا کام شریعت دے اصول دے مطابق ہو لگتا بندہ پیر پھان وغیرہ بھی کرے خود اپنی طرف پیار کریں سونا ہی مقام پتھر کھلو گے نماز نہ پڑو تمنا دہرتی رسول لڑکی جیل بلال آج موافقت امر سہد اتار دیتا ہی مسلط عمر کے دل خواہش خطری ہے حکم اتار پورا حایفات فرمایا دل چاہیے اور پردہ نکلمان جو پردے کا خیال اٹھے بتوں مکام ابراہیم اور میں پوچھنا دا بے وقوف عمر نماز اللہ سمجھا نے سو لڑا کے پی جی تین دونوں سابت کر دمر پاک جدو نفت وجو نیمایا ایڈا وا نتا سہتا کر پیو ساری چاسی کرتی ختم ہو مکھن جا دے دے یار کی بات سبر تبرک نہ دوبر تبرک نہ دیا میں سبر رک لا اللہ, سبان اللہ اے مومنہ کو تبرک لینہ اتنا عزیز چیز ہے وہابیاں دے محدث البانی نے سلسلہ صحیحہ دے اندر حدیث نقل کی تھی وہ صحیح قرار دیتا ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اصحاب نوں بعض اوقات بھیج دے سن فرمان دے سن جاؤ جیڑے جیڑے, جیڑے جی. ساری سرکی کیا ڈبے بس ڈمبے نا پانی کے بعد پنجابی دیکھا کی سرکی آگے تلاد ہال سپڑ سمجھ آئیے گرکے جتھوں جتھ موہم ڈوبے ٹوئے پانی کڈے جتھا پانی کٹھا کی کڑ بین وجوے جزو کرد میرے دے جناب اچھا گل سمجھایا سولہ میں ہر میں چیک کرے گا سولہ میں چمدہ جو رسول تو یہ نتیجہ کھڑا سبر رک سکے گلو یہ کہ چیزا بھی ضروری جو ہےکام میری عمر توبہ کر پتھر پڑھنی اللہ دی پتھر آپ کو ضرور جیسے ہی پتھرو تو کو عظیم اللہ مقبول ہے خیال آیا اللہ کا کلمہ پڑ دوبارہ پکے لاہو میں خوشی منچ نالو اللہ چنگا کسم خدا کی خدا دے بارے رسول مومنٹ ایمان واسطے تو حضرت میں برکت تالی جا ہے برکت تالا پتھر ہے تے ساری دنیا بھر یہ مشرقی نماز پر سو. Hmm! رونت واسی مقبولیت ہر عمر کا لیکن ایک عقیدہ بناونا چاہتا ہے توجہ لکیا راز رکھنا چاہتا ہے چمتے ہیں اس واسطے نہیں کہ نفع نقصان اس واسطے واستے یار ہاتھ لگے jinaba shukrana kaise karna poora hai galbe gorgo puchano putha chal sake saar roz tumhe namura de ke den جوڑے پاکی کلاسی کشتی پوری دنیا اللہ کوئی مائی د کیا لوائی ہمیشہ تو سابق کیا اللہ کے بھی سابت کیا تبر پر حق کے اتباعی پر ہک کے فرماؤ میں تاکہ چم رہا رسول چم سبحان اللہ کا حل تو رہنا مطلب چم گے نسبت پہ چوم گے سے راستے اتھا قدمے بھی نیشبا سے معلوم ہوا نہ مستفا استعمال تو سمجھ میں دے <ت> دے حکم نہیں آیا حکم سختی آ رہی لہٰذا اربت اربت اربت اربت اگلا لیکن چیز مخصوص مخصوص میں یار وقت آخری میں عام وقت نہیں جبراہیم کتنے کتنے کتنے کا تعمیر کر رہے ہیں اللہ واسطے جیڑے مبارک ابراہیم علیہ القاصے کر دے سن ہو ہن آ کے حضرت پانی لبدی وددی اپنے پوترا واسطے ادوں بھٹدی وڈے وڈو بھٹدی ایڑے ایڑے سات چکر جو لپ کو پہاڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے بی بی ہے صدیق تین بابا اے پیشین وچ سبحان اللہ اللہ عبادت بی پاک رب واسطے نہیں بھجی پوتر واسطے پوتر کو پانی پھر پلاوڑا پتا لگا گلے ناجہ نماز جہاں سائی اللہ کی بی بی خدمت پانی تلاش کریں لیکن دنیا کا پبادت بن گئی تلاش کرانی دم دم شریف کا لبا بلاجنا پڑ روجر وی ساڈے یار میں تین میٹ ویل انٹر خیال کیا کرو یارے یاد آؤ کا کیونکہ ٹائک نے کہا چنا اس پر کوئی گنا اس کا یہ تو نہیں بنتا اس پر ہے مخصوس وقت حقیقت مخصوص وقت مخصوص کریں اللہ والے پاک بندے یاد کرنی یاد تازے نمجا ہے نکتا سمجھا ہے سارے بزرگ لوگ حامی کیوں بزرگ اور سرکچے جب نہیں کہیں ضروری نہیں آیا لیکن انہوں اے نقطہ ضرور پا گیا کہ یار حج عبادت بن رہے اللہ پیارے دی یاد تازہ وجہ مطلب اللہ یاد جہم تازہ تھی وے وہ کو زندہ رکھنا چاہیے تو پھر جڑے پیڑ پٹھا مسال فرمائے یاد تازہ کرنے اللہ تعالیٰ مجبان تھی دے مت <متحال> بھی فکیری کرے تبرک بھی حاصل کرے سمجھ لگی دے سنت نہیں فرمائی اگر ضرور جو کل ہی رب آئے ہر جہاں جتاں کوئی اپنی حج کرو اللہ کرے نبی شریعت رحمت ہی نہیں رہی بن گیا رحمت کرو رحمت ملے نہ کرو تے رخ سو کرو نہ لیکن جی لوگ حجر اپنی مرضی دیا بدمائشا نہیں کریں گے اللہ تعالی محبوب جو کم دی یاد کرنا بے بیٹھے ہیں اپنی مرضی بدمشا نہیں کرنی اللہ دے مطابق ذکر فکر عبادت اللہ کرنی لہذا بدماشا سے غیر شریف کما دا ملک کوئی تعلق نہیں اور اگر ملک کی اور حقیقت کو دیکھو تو ہاتھ کے اوپر میں سبحان اللہ اوکے میں اوتھے تماشہ دیکھ رہے ہوں اکھن چر کچر ایسا کو تبرک ایک مئی کوئی نے ہٹایا نے وہ چھوٹی بول ہوا کہ پرھا مارے تو سب ہر شے کو ہرایا مارا اچھا پتہ نہیں کتنے موسیقی کمالی تھا میں ایک والد تھا جو جب عجیب آتی جائے ہوایا ہے جواب میں نے جاتی ہے بھائی یار کیلی کیلی شاہ کو چلو آسا یہ تک کر گھنسوئی تھا دمیاں ہی کنہ چم بھائی لے میڑے نمیلے شرک کی رسی ہے دیکھنو عجیب رب نے ایک طریقہ سنت جاری کر دیتی ہے کہ مسلمان روح زمین تو اتھا میں نہیں سمجھے بھائی کوئی شہ تبرو کالی نالک میںریفج مبارک سبہ یار دن شاید سونی لگتی گرمی پلتی جی جیک بھی نکلن لگے گا دروازہ بند کر دینا ایک ڈرائیور آخر آخر مکین کو سیم ہوا اتانٹے پہ جو آشکے دیر کتنا بھل پتا لگے جو خاجا فرید کیوں آئے جڑا درد مدا کرڑا پوئی درد دے نہ بلک جی کرنا کنڈا کوئی دے نبی اللہ <tiny> لگتے ہیں سارے جنگلی پکچر کابلی پکچر چڑیا بوٹیا کو نظر آتے پہاڑ خالی اللہ اسلام اسلام ہے اسلام کماسام کما سمجھ ہن کا گال کر ختم کرنگا جو قربان ونا او تھا کرن تمنہ کرن تے تبرک لیکن اللہ تعالی تبروکاں دے انشاء اللہ متنا پھر چلا لئی تے فلانی شاہ مقادتی تبروک فلانی شاہ مقادتی تبروک فلانی شاہ شیر کدا اللہ تعالی ہن دے ہتھوں ایسا عجیب کام چلواے وہ کھجورا آپ کھڑے بچے سرمے آپ کھڑے بچے ہو آپ کھڑے ہیں کپڑے آپ کھڑے اللہ خرید کرے تو بھی تبروک سمجھ دے جی کپڑے خرید کرے تو بھی تبر روک سمجھتے جی جی خرید کرے تو بھی ٹبر رخ سمجھتے بھی گزارا کے سونے بت وجہ کیا نو سیم رکھیے سوار گلاس آئی کے ٹبر روک ایوے نیشے کٹ سکتے جی دل چی نکلا عمر اور دل <سؤال> کے ہر مسلمان عجیب شہر میں پاسے لیٹا لگیا، نا دھار دو تو میں کی نے شادی تے لگ سن. غلا ہی نہیں خالی لائکا میری سمجھ لوہ آنکا لکھمے نگا نگا گوشت ان بڑا اثر استاد اجا یعنی اس تے اس میں لگ دے جویں شبنم پئی منگ تے ندا شبنم ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ او چاولے دے گوشت تے لے بوٹیاں اس تے ہاتھ ہاتھ جے جائی تے ولا کھاندن 15 15 سو دا ہیکٹ بندڑا کار ڈاکٹر चंगी नी खीब चावल ہر ایک رانی اچھا صرف گریب مسکی نر ایک رانی کھاتا جے اوہ ملک ایلے گوشت پکا دے سے لیٹا چڑھا کھڑا میں کہ اوہ خلاف سنت بھی نہیں بن جا کہ بیدہ تھی نہیں بن جا ساتھے پینے بھی کول ساتھے آنے نہیں بھائی ہی دا جواب دیکھا دکھے سمجھے یہ بھی میں جانا بیٹھا بندے بڑی دور دور دور آتے باقی الحمد للہ حضرت شاہ قبلہ اللہ سونے کئی بندے نہ آئے ہو سر ہی واسطے کہ چشتی نہ پتا نہیں آدھے نہیں آر محال ہی سب کچھ باقی, باقی. شریف ربیل ہی ہوں انشاءاللہ گنگی ان موقع اللہ چی صاحب صحیح رکھنے کروا جاس پیش کیا ہو پڑھان باغ سفر شیرا واسطے سے تو ادھار جا بس ان شاء اللہ ضرور اس جگہ جلسہ ہو رہا ہے اس جگہ ہر سال بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے ہزاروں لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے لیکن آس پاس تمام مساجد میں امام دیوبندی آ گئے ہیں وجہ یہ جی ہے ہمارا جلسہ ہوتا ہے اور دیوبندی نے کوٹ موڑ پر مدرسہ بنا دیا ہے جہاں سینکڑوں طلبا پڑھ رہے ہیں جلسہ کے منتظمین سے مدرسہ بنانے چلانے کا حلف لیں اور مدرسہ کا حکم دیں وغیرہ یہ سارا علاقہ بد مذہب بن جائے گا اور جلسوں کا کوئی فائدہ نہ ہوگا فادم اہل سنت میں زیب دش زیب دش تنیمی مدرسہ بڑھاؤ میں یہ ضرور آخر کہ اللہ دی واسطے مدرسہ بنو افسوس مدرسہ صاحب سکتے بارگاہ ہارس ٹریشر کو گو اپ کر۔ ساتھی ٹین لندن۔ بھائی خیال سنو۔ نہیں یار۔ میں نہیں لے رہا بلوچے۔ ہاں۔ بھائی میرے او سن گلو۔ ایک منٹ گل سمجھو۔ ایک منٹ گل سمجھو تاریخ میرے کو سارے وعدہ نہیں کر سکتا دیکھ سرت مطابق ہدم سونے کرایتا